مرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین آپ کو اپنے سلسلے علم کی کہکشاں میں مرحبہ کہتے ہیں ویلکم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش شاد و آباد رکھے اور انشاءاللہ شاء اللہ آج کے سلسلے میں بھی ایک خاص ٹاپک پر انشاء اللہ گفتگو کریں گے اس سے قبل نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی فضیلت کو شامل کر لیتے ہیں نبی کریم علیہ السلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انشاء اللہ آپ بھی ہمارے سلسلے میں شامل ہو سکتے ہیں بذریہ کال لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ہمارے ساتھ مفتی شفیق صاحب ان شاء اللہ سلسلے میں آخر تک شامل رہیں گے ان سے مدنی پول بھی حاصل کریں گے آج کا ہمارا ٹاپک ہے دعا دعا کی قبولیت اور قبولیت کا نہ ہونا یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم اپنے سلسلے میں ڈسکس کریں گے دعا سے متعلق اگر آپ کوئی بھی کال کرنا چاہیں تو آپ ہمارے سلسلے میں کر سکتے ہیں ممکنہ صورت میں انشاء اللہ العزیز آپ کی کال کو اپنے سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے کہ دعا اللہ رب العزت سے مناجات کرنے اس کے قربت حاصل کرنے اس کے فضل و انعام کے مستحق ہونے اور بخش و مغفرت کا پروانہ حاصل کرنے کا نہایت آسان اور مجرب ذریعہ ہے اسی طرح دعا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی متواز سنت اور اللہ رب العزت کے پیارے بندوں کی متوازر عادت کریمہ ہے در حقیقت عبادت بلکہ دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے اور گناہ گار بندوں کے حق میں اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بہت ہی بڑی نعمت و سعادت ہے دعا کی اہمیت اور وقت کا اندازہ خود قرآن کریم میں اللہ رب العزت کے ارشاد سے لگایا جا سکتا ہے اللہ رب العزت, فرماتا ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فرمایا مجھ سے دعا مانگو میں قبول فرماؤں گا ایک اور جگہ پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے عجیب دعوت دائیں ادا دان لی فرمایا کہ میں مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارے جب وہ مجھ سے دعا کرے اور عالمین پر نہایتی رعف الرحیم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہوتے ہی آپ علیہ السلاۃ السلام نے دعا ہی فرمائی تھی ربی حبلی امتی کہ اے رب میری امت کو بخش دے اور دعا کی اہمیت کا اندازہ روز محشر نبی کریم علیہ السلام کے اس انداز اس فرمان سے بھی لگایا جا سکتا ہے آپ فرمائیں گے انا لہا کہ آج کے دن شفاعت کے لیے میں ہی ہوں اسی طرح دعا نہ مانگنے کی صورت میں رب جلیل ازل جل کا نہایت ہی سخت حکم ہے حکم کیا ہے من یدونی اقدیب والی اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ جو مجھ سے دعا نہیں کرتا تو میں اس پر غذب فرماؤں گا تو دعا کی اہمیت کیا ہے اجابت دعا کے اسباب کیا ہیں اور اسی طرح دعا کس چیز کی مانگنی چاہیے کون سی دعا مانگنی نہیں چاہیے دعا کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور اسی طرح موانع آئے دعا کیا ہیں یعنی کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے ذریعے سے دعا قبول نہیں ہوتی اور دعا کی قبولیت سے کیا مراد ہے یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم اپنے سلسلے میں ڈسکس کریں گے انشاء اللہ مفتی صاحب کو سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں ویلکم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے جی مفتی شفیق صاحب کیا فرماتے ہیں آج کے موضوع کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا یہ چونکہ عبادت بلکہ اس کو عبادت کا بھی مغز فرمایا گیا ہے دعا کو مسلمان مومن کا ہتھیار کہا گیا ہے دعا یہ زمین اور آسمان کا نور اور دین کا ستون اسے کہا گیا ہے دعا کے بارے میں قرآن مچید فرقان حمید کا اگر ہم مطالعہ کریں تو پہلی ہی سورہ مبارکہ سورہ فاتحہ ہم نماز کے اندر نماز کی رکاوتوں میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں اور عام حالت میں بھی سورہ فاتحہ کو پڑھا جاتا ہے اور وہ قرآن مجید کی یہ مبارک صورت اس کی بہت سی فضیلتیں ہیں اس سورہ مبارکہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے دعا جو مومنین کو تعلیم ارشاد فرمائی ہے ایک دن المستقیم کہ آدمی اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا اور سیدھے راستے کی اللہ سے دعا مانگتا ہے نماز پڑھتا ہے آدمی تو نماز میں کبھی قرآن کی آیات کی صورت میں دعا مانگتا ہے اور قرآن مچید فرقان حمید میں متعدد دعائیں بعض وہ دعائیں جو اللہ کے نبیوں نے دعائیں مانگی بعض وہ دعائیں جو اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کی دعاؤں کو مقام مدح پہ ذکر فرمایا کہ وہ کس طرح اللہ سے دعا مانگتے ہیں جی جی نماز ہم پڑھتے ہیں تشہد میں جاتے ہیں اطاحیات کے بعد درود پاک پڑھنے کے بعد پھر دعا مانگی جاتی ہے ربی مقیم سلاتی وہ منظوری چتی نماز شروع کرتے ہیں تو سورہ فاتحہ میں دعا مانگتے ہیں نماز کو اختتام پہ لے کے جاتے ہیں تو آخر میں پھر دعا مانگتے ہیں سبحان اللہ قرآن مجید کی تلاوت کریں تو کہیں ربنا آتینہ فی دنیا حسنا یہ ولی دعا مانگتے ہیں جی کہیں ربنا فلنہ ولی اخوانین اللین سبقونا بال ایمان کہیں ربنا اننا سمینا منادین یونادی یہ ولی دعا آخر تک مانگتے ہیں کہیں ہم اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا مانگتے ہیں ربنا لا خدنا ان نسینا او اختانہ کبھی یہ دعا مانگتے ہیں جی مختلف واقف وقفہ وحمنا اللہ سے رحم کا سوال اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگتے ہیں اللہ سے عافیت کا سوال تو جی دعا کی اتنی تعلیم قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کی صورت میں جی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے او دعونی استقبلا کو مجھ سے مانگو دعا مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرماؤں گا سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر اللہ یہ کہا کہ اجیب ادا دا دادا دان جب بھی وہ دعا مجھ سے مانگے میں اس کی دعا قبول فرماتا ہوں پھر جن آدمیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہم سے قریب یا بعید اس طریقے سے کچھ سوال کیا یعنی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے تو آہستہ مانگے یا بلند آباد سے مانگے کس طرح مانگے تو طرح ایک مانگ؟ آیت مبارکہ کا نزول ہوا وعیدہ سالہ کا عباد فنی قریب کہ جب بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں تو ان کو بتا دیجئے میں قریب ہوں اللہ اللہ اور حدیث میں ارشاد فرما دیا کہ میں دعا مانگنے والے کے ساتھ ہوتا ہوں سبحان اللہ بربر دیگار اتنے پیارے پیارے فرامین اپنے بندوں کے لیے ارشاد فرماتا ہو تو مدنی چنل کے ناظرین وہ دعا کیوں قبول نہیں فرمائے گا جی جی فرمایا کہ انا مایا اذا دعانی میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا مانگے تو اعلی حضرت علی رحما نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے علم سے ہر چیز کو جو ہے وہ جانتا ہے چھوٹی سے چھوٹی آواز کو پس سے پس اٹھنے والی آواز کو بھی جانتا ہے دنوں جی کے جی پیدا ہونے والے خیالات کو بھی جانتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و رحمت یہ عام ہے لیکن دعا مانگنے کے والے کے لیے خصوصیت کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ اپنی اللہ رحمت اللہ کے ساتھ اس پر نظر کیا رحمت کیا بات ہے؟ کیا اس پر, بات بات بات اس پر کرم ہے اور یہ اس پر اللہ تبارک بتا کی رحمت کی نظر ہے پھر دعا اتنا بڑا معاملہ ہے کہ ارشاد فرمایا جو بلائیں آسمان سے اتر چکی ہوں یا نہ اتری ہوں اچھا تم دعا کو اپنے اوپر لازم کرو اور دعا حتہ کے دعا اور بلا حدیث میں ارشاد فرمائے ان دونوں کی آپس میں کشتی ہو جاتی ہے یعنی لڑائی ہو جاتی ہے یعنی بلا اترتی ہے دعا اس کو ٹالتی ہے اور یعنی یہ معاملہ قیامت تک فرمایا ہوتا رہے گا یعنی دعائیں کئی دعائیں وہ بلاؤں کو روک لیتی ہیں دعائیں آدمی اور دعا کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اپنے دشمنوں پر کہا کہ دعا کے ذریعے اللہ سے مدد چاہو اپنے دشمنوں پر بھی تو دعا آدمی کا یہ ایک ایسا یعنی عبادت تو ہے یہ بلکہ عبادت کا مغز ہے دعا مانگنے والے پر ثواب اس کو اس قدر یعنی عبادت کا ثواب بھی ملتا ہے اور آدمی کو اپنا نفع بھی ملتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یعنی جو مانگ, مانگ ل... رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی عطا فرماتا ہے مزید اس پر رحمتیں بھی فرماتا ہے دعا مانگنے پر ثواب بھی عطا فرماتا فرماتا ہے اور یہ ہے کہ آدمی جب دعا مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیونکہ یہ بھی حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ آنا آئندہ زن ابدی کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس, اس پر معاملہ فرماتا حلی ہوں, حلی ہوں تو آدمی جب دعا مانگے تو حدیث میں ارشاد فرمایا اللہ سے مانگو اور کس طرح مانگو یقین کے ساتھ اللہ سے دعا مانگو جی یعنی اس پختہ یقینی کے ساتھ تزبزب میں آ کے نہیں تردد میں آ, پتہ آ پتہ کے نہیں کو بولے میں آگے نہیں نہیں یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا, دعا کرنی چاہیے اور اسی کی ترغیب ہمیں دی گئی تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کے سبب ان کو درجۂ قبولیت عطا فرمائے اور اس کی وجہ سے ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالی کے مزید رحم و کرم ہوں جی اس یقین کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ رب العزت میری دعا کو ضرور قبول فرمائے گا اللہ تعالی بندے کے گمان کے مطابق ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو رد نہیں فرماتا ضرور قبول فرمائے گا اس پختہ یقین کے ساتھ دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ اس کے سمراعت اس کے فوائد ہمیں بہت زیادہ حاصل ہوں گے مفتی صاحب اپنے دوران گفتگو یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ہم نماز کے اندر سورہ فاتحہ کے اندر بھی ہم دعا مانگتے ہیں نماز کے اختتام پر بھی دعا مانگتے ہیں لیکن سورہ فاتحہ کو تو دعا کی نیت سے بھی پڑھا جاتا ہے ہم جب نماز کے اندر پڑھیں گے سرح کو تو اس وقت دعا کی نیت تو نہیں ہوگی نماز میں تو قرآن مجید فرقان حمید کی ہی نیت سے پڑھتے ہیں یعنی یہ دعا بھی ہے سورہ فاتحہ کے اندر جو ہم اللہ تبارک و تعالی سے مانگتے ہیں وہ تو نماز کا واجب ہے نماز کے اندر جو اس کی تلاوت کی جاتی ہے دیگر بھی جو دعائیں ہوتی ہیں وہ نماز کے اندر اگر کیرات کے طور پر پڑھی جاتی ہیں تو ان کو بطور یعنی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے پڑھا جاتا ہے جی جزاک اللہ یہ ارشاد فرمایہ کہ دعا کی قبولیت سے کیا مراد ہے دیکھیے دعا قبول ہونا یہ ایک بہت کامن سی بات اور عموماً ہر شخص کا اس بارے میں یہی سوال ہوتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوئی یا دعا قبول نہیں ہوتی یہ عموماً ہوتے ہیں اس طرح کے اشکالات موجود ہوتے ہیں دعا کے مختلف درجات ہیں جی کوئی بھی مسلمان کی دعا رائے گا نہیں جاتی کوئی بھی دعا کوئی بھی دعا جو مانگا ہے وہ نہ ملا ہو یعنی دعا اتنی مفید چیز ہے عبادت کا ثواب تو ہاتھ سے کہیں نہیں گیا یعنی دعا میں جتنی دیر آدمی ہے عبادت میں مشغول ہے تو دعا مانگی تو اس کو عبادت کا اللہ تبارک و تعالی یہ ثوابط فرمائے گا اب جو دعا مانگی گئی ہے حدیث پاک میں یہ بات ارشاد فرمائے گی کہ اللہ تبارک تعالی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے مگر یہ کہ تین دعائیں گناہ کی دعا کوئی مانگے اچھا کوئی رشتے داری توڑنے کی دعا مانگے اچھا اور پھر جب تک آدمی اپنی دعاؤں کے اندر جلدی نہ مچانے والا ہوں اوہ اوہ جلدی نہ کرنے والا ہوں پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی و علیہ وآلہ وسلم سے کہ جلدی دعا میں کیا ہے جی تو ارشاد فرمایا دعا میں جلدی ہے کہ آدمی دعا مانگے اور پھر ساتھ یہ کہہ دے میں نے دعا مانگی میری قبول نہیں ہوئی میں نے دعا مانگی میری قبول نہیں ہوئی جی اور اس کے بعد وہ خود ہی اس چیز کو جو ہے وہ مایوس ہو کر تر کر دیں دعا کا عمل ہی چھوڑ دیں تو جب یہ دعا کا عمل ہی چھوڑ دیتا ہے اسی مایوسی میں آ کر تو ایسے شخص کی یعنی یہ جلدی چاہنے والے شخص ایسے شخص کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ہے جی اور آج کل کے دور میں تو ایسا بہت سارے لوگوں کے منہ سے سننے کو ملتا ہے کہ ہم نے تو بہت دعائیں کی ہمارا تو کچھ بھی نہ ہوا کبھی ہماری دعا قبول نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ ہماری سنتا ہی نہیں ہے معذ اللہ اس طرح کے جملے بھی سننے کو ملتے ہیں تو ایسے افراد کے بارے میں کیا کہیں جی ہاں بالکل یہ جملے تو صحیح جملے نہیں ہیں ہمارے یہ بولا جاتا ہے کہ اللہ تعالی ہماری سنتا نہیں یا اللہ تعالی نے سنی نہیں ہے عموماً اس جملے کا مفہوم جو ہے وہ یہی کہ اللہ تبارک و تعالی نے دعا کو قبول نہیں کیا یہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس ورنہ جملہ بہت خطرناک جملہ ہے کہ آدمی کو یہ کہاں سے کہاں پہنچا دیں یہ امیر علیہ سنت دعمت برکاتم ہرالیہ نے اپنی کتاب میں کفری کلیمات کے بارے میں سوال جواب کے اندر یہ ایک سوال بھی لکھا ہے کہ اگر کسی کا اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ سنتا نہیں ہے تو اس بارے میں تو اگر تو اعتراض ہے تو پھر تو وہی وہ اس کا کفر بیان کیا کہ یہ تو اللہ تبارک وطالعہ پر جو اعتراض کرتا ہو وہ یوں بولے اور اگر اس کو اس معنی میں کہ عام طور پر بولا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سنتا نہیں ہے یا اللہ تعالیٰ نے ہماری سنی نہیں ہے تو پھر بھی اس کو جو ہے وہ گمراہی والا کال فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی خود واضح حکم ارشاد فرما رہا ہے مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا جی جب اللہ تعالی یہ حکم فرما رہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا اور اب ہم یہ کہ اللہ تبارک و تعالی یعنی دعا قبول نہیں کرتا یہ کہنا تو یہ بالکل الٹ اور غلط بات ہے اصل میں کئی چیزیں ہیں دعا قبول نہ ہونے کے اسباب ہیں جی کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ان اسباب پر غور نہیں کرتا کہ میری جی دعا, دعا قبول کیوں نہیں ہوئی ہر آدمی کی یہی تمنا ہے کہ میں جو مانگوں فوراً قبول فوراً ہو جائے, جائے میں مستجاب دعویٰ بن جاؤں ہر دعا میری قبول ہو جائے جی جی یعنی یہ تمنا تو رکھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم ارشاد فرمائی کہ دعا مانگنے والا اس میں کیا کیا اصاف ہو کس کس انداز سے وہ دعا مانگے آداب اور دعا کے آداب احترام کیا ہے جب بلکل. ایک چیز ہم کما حقو بجا نہ لائیں اور ہم. اس کے بعد یہی ماضا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہے کہ اللہ تعالیٰ ہم. نے ہماری دعاؤں کو قبول نہیں فرمایا ہے تو جب بھی دعا قبول نہ ہو پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی ایک بندہ ہے اور آج بندہ بن کے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کی بھی دعا کرے اپنی دعاؤں کی قبولیت کی بھی دعا کرے اللہ تعالی کی بارگاہ میں دوسری بات یہ کہ اپنی کوتاہیوں پر غور کرے کہ کہیں کچھ ایسے معاملات اور یقیناً کئی ایسے معاملات مل جائیں گے کہ جن کی وجہ سے دعا قبول نہ ہونے کا سبب تو پہلے سے ہی پایا جا رہا ہے کہ جن کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو ایسے اسباب کو پہلے دیکھنا چاہیے دوسرا یہ کہ دعا کے اندر جلدی شور مچانا جلدی قبولیت چاہنا اس کو بالکل اپنی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا میں ہی ختم کر دینا چاہیے یعنی ایسا نہیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے کہ دعا مانگیں یقین احنا. کے ساتھ مانگے لیکن شور اس پر یہ کہ آدمی دعا مانگے اور پھر کہ میری دعا نہیں قبول ہوئی اور احنا. یہی طرح طرح لوگوں کو اظہار کرتا رہے میری دعا احنا. قبول نہیں ہے میری دعا قبول نہیں ہوئی تو یہ انداز ٹھیک نہیں ہے اور ان دشرح بھی یہ انداز بہت ناپسند انداز ہے اور اپنا نقصان یہ کہ دعا قبول بھی نہیں ہوتی جی بالکل دعا کی تین صورتیں بھی ہیں مفتی صاحب کہ دعا جو مانگی ہے تو اپنا مجھے یاد آیا تو میں عرض یہ دیتا ہوں کہ دعا کی قبولیت کی تین صورتیں ہیں اولاً تو یہ کہ جو مانگا ہے وہی اللہ رب العزت عطا فرما دیتا ہے اور دوسری صورت اپنا فضائل دعا کے اندر یہ لکھی ہے کہ یا پھر اس دعا کے صدقے میں اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالی کوئی مصیبت بندے کی ٹال دیتا ہے یا پھر دعا کی قبولیت کی ایک صورت یہ ہے کہ وہ دعا اس کے لیے آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے اور جب بندہ اپنی اس دعا کے ثمرات کو آخرت میں دیکھے گا تو دعا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی بالکل یعنی دعا کرنے والا بندہ فائدے سے خالی نہیں ہے عبادت کا سواب لیدا بالکل اب اس نے کسی آدمی نے وہ دعا مانگی نہیں ہے اس چیز سے بچنے کی دعا مانگی نہیں ہے یا وہ چیز جی. کے حصول کی دعا نہیں مانگی لیکن اس کی یہ دعا قبول نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں وہ دے دیا سبحان اور کیا بتایا کہ بڑی مصیبت آنے والی جی ہے جی. اللہ تعالیٰ اس دعا کے صدقے میں ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما دے جی ہاں بلکہ اس پر ایک بہت پیاری مطلب حکایت ہے سمجھنے کے لیے بھی جی کہ امیر السنت نے اس کو اسی کفیہ کلمات کی کتاب میں کفری کلمات کے بارے میں سوال جواب کے اندر وہ حکایت جس سے ہمیں درس ملتا ہے کئی چیزوں پر مصیبتوں پر بعض کا صبر کرنے کے حوالے سے جی وہاں یہ کہ منقول ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے پر رحم کا ارادہ فرماتا ہے اور یہ ارادہ فرماتا ہے کہ اس کو اس کو معاف کر دیا جائے اس کو بخش دیا جائے اس پر رحم کیا جائے اس کا جب اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے تو کہا گیا کہ اس کی برائیوں کا بدلہ دنیا میں اسے دے دیتا ہے اللہ اس کی برائیوں کا بدلہ یعنی اس نے کوئی گنا کیے اس گناہ کی وجہ سے کسی برائی کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیا بیمار ہونے کی صورت جی میں گھریلو پریشانی ہونے کی صورت میں اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر میں موت, میں. موت کے وقت سختی کی صورت اللہ میں اللہ یہ چیزیں اس کو اس کی برائی کا بدلہ یعنی کس بندے کے ساتھ جس پر اللہ رحم فرمانے کا ارادہ رکھتا ہے جی یعنی آخرت میں اس پہ رحم ہو اس کے ساتھ اللہ دنیا اللہ میں اللہ یہ معاملہ بھی ہے آخرت میں راحت و تو دینے کے جی تو اب جب یہ شخص انتقال کرتا ہے تو یہ اپنے گناہوں سے پاک صاف ہو کر اللہ تبار کو بطالہ سے اس حالت کے اندر ملاقات کرتا ہے یعنی ایسا کہ جیسے اس کو اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا گئے اور اللہ تبارک و تعالی اس پر رحم فرماتا ہے اور اس کو بخش دیا جاتا ہے اور فرمایا اگر اللہ تعالی کسی پر عذاب کا ارادہ فرماتا ہے تو اب اس آدمی کی نیکیوں کا جو بدلہ ہے وہ دنیا کے اندر اچھائیوں کی صورت میں سے دے دیتا ہے اچھا یعنی بظاہر اس کو صحت بھی ہے بظاہر اس کے پاس رسک بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو بڑی دعائیں مانگی ہیں ہمارا تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا ہماری دعا کو بول نہیں ہوئی ہماری مصیبتیں دور نہیں ہوتی آزمائشیں دور نہیں ہوتی فلاں آدمی یہ طرح طرح کے گنا بھی کرتا ہے اور وہ دعا بھی نہیں مانگتا وہ بڑی راہ تو سکون کے اندر ہے آپ اسی طرف آ, آ رہے جی جی جی تو یعنی اس طرح کے بعض کو تو خیالات آتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ کسی کے راحت اور سکون سے اس بات کا اندازہ لگا لینا کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے تبھی یہ راحت اور سکون اس کو ملا ہوا ہے کسی کی مال و دولت سے یہ اندازہ لگا دینا یہ تو بالکل قتل تصور غلط ہے وہ کارون بھی گزرا ہے فرون بھی گزرا ہے حامان بھی شداد بھی یہ سارے سارے بڑے بڑے جو جن کے واقعات تو قرآن اور حدیث میں ہم پڑھتے ہیں تو ان کے پاس کیا پیسہ نہیں تھا کیا بادشاہت نہیں تھی کیا ان کے پاس دنیا کے کون سے راحت و سکون والے معاملات نہیں تھے تو اس طرح کسی کا یہ دیکھ لینا کہ اس کے پاس پیسہ ہے اس کے پاس راحت اور سکون ہے اور ساری افسائشیں اس کے پاس موجود ہیں یہ دل... اس بات پر دلیل بنا لینا کہ اللہ تبارک وطالعہ اس بندے سے راضی ہے یہ بالکل قطن غلط تصور گئے بعض اوقات یہ جو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا یہ حکایت بیان کر رہا تھا کہ جس میں بعض اوقات آدمی جس پر اللہ تعالیٰ عذاب کا ارادہ فرماتا ہے دنیا میں اس کو اس کی نیکیوں کی جزا دے دیتا ہے اللہ اب اس کو صحت بھی ہے اس کے گھر میں بہت خوشحالی ہے اس کو ریز کے اندر بڑی فراخی ہے اور اس کے ساتھ, ساتھ موت کے اندر بھی کہا گیا کہ موت بھی آسانی والی لیکن کیا ہے جو نیکیاں اس نے کی اس کا بدلہ دنیا میں ہی مل گیا جب دنیا میں ملا تو آگے جب پہنچا ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے پہنچا ہے تو اب اس کے پاس جو ہے وہ نیکیوں میں سے کچھ نہیں اور وہ عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے جی, صاحب تو بظاہر چاہ... دنیا میں ایسا رہنا تو جس میں بظاہر مشقتیں بھی ہیں پریشانیاں بھی ہیں تو آدمی پھر بھی دعا کو نہ چھوڑے دعا کو چھوڑے اگر چھوڑے جی بالکل اس طرف آئیں گے مفتی صاحب چائے بھی آپ کے لیے آئی ہوئی ہے میں نے تو آدھا کپ کر لیا ہے کیکٹ آپ بھی نہیں پیئیں گے تو ٹھنڈی ہو جائے گی جب تک آپ چائے پیئے ہم اپنے مدنی سرل کے ناظرین کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں جی کالس کی طرف آتے ہیں مدنی سلیل کے ناظرین کی جی سل الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی میرا سوال یہ ہے کہ میں سالانہ کرتا ہوں والدہ جانا ہر سال وہ کچھ چند سو پچاس پندرہ بلا کے کرتا ہوں تو وہ پوچھ تھا کہ یہ کیا وہ دعا درست ہے کرانا چاہیے یا نہیں کرانی چاہیے کیا جی سالانہ دعا کرواتے ہیں یہ والدہ کی بالکل بتاتے ہیں جی اگلی کون اس صاحب سے میرا یہ سوال ہے بازو کا دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ اگر بہت زیادہ علیل ہوتے ہیں اور اتنے علیل ہوتے ہیں کہ وہ محتاج بنے ہوئے ہوتے ہیں تو یا تو وہ خود اپنے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں یا اللہ مجھے اٹھا لے اس طرح کی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں یا ان کے چاہنے والے ان کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ یہ بہت تکلیف میں اسے اٹھا لے تاکہ اس تکلیف سے بچ سکے تو اس طرح کی دعا کرنا یہ کیسا بیماری میں ہوتے ہیں یا کسی مصیبت میں ہوتے ہیں تو اپنے لیے ہی دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ موت آ جائے مصیبت دور ہو جائے اس طرح کے معاملات وہ کیا کرتے ہیں کیا کہتے ہیں مفتی صاحب ان دونوں کالز کے بارے میں دیکھیں پہلے تو جو ہمارے سائل کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی والدہ کے لیے یا والدین کے لیے سالانہ دعائیں کرتا ہوں بظاہر کالس یہی کہ والدین اس کے مرحوم, مرحوم ہو گئے ان کے جو جی یہ سالانہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو سالانہ بالکل دعا تو ایسی چیز ہے کہ والدین اگر دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے حقوق میں سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے لیے دعا کریں جی حدیث جی پاک میں واضح طور پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ آدمی کے امال منقطع ہوتے ہیں مگر تین اعمال ان میں سے ایک عمل یہ دکھا گیا کہ ولاد الصالح یا دع وہ نیک بچہ جو اپنے مرحوم والد کے لیے دعا کرتا ہو دعا والدہ کے لیے دعا کرتا ہو تو دعا تو ویسے ہی کرنی چاہیے دعا والدین کے لیے تو نماز کے اندر بطور خاص تعلیم ہے اور وہ دعا بھی <تصفح> والی والد یا والی مکمنی یوم یقوم الحساب یہ پوری یہ دعا ہے تو اس میں والدین کا بطور خاص ذکر آیا ہے دعا, <تصفح> دعا کے اندر تو دعا عموماً بھی کرنی چاہیے اور بطور خاص اگر یہ سالانہ کرتے ہیں جیسے ہمارے ہاں اصال ثواب کے لیے کچھ پڑھ کر بطور خاص اہتمام کر کے ان کو اصال ثواب کرتے ہیں تو بالکل جائز ہے اس میں والدین کے لیے دعا نہ کرنا یہ تنگی کے ہے کہ والدین جو دعا تر کر دیتا ہے تو اس کے رسک میں اور رسک کے اندر جو ہے وہ تنگی آتی ہے اب اس طرح دوسری کال کے حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ کے بیماری میں اپنے لیے دعا دیکھیں موت کی دعا مانگنا اس میں تو روایت میں اس کو منع فرمایا گیا ہے اور بطور خاص یہ والی کنڈیشن کہ جب آدمی پریشانیوں مصیبتوں سے تنگ آ کر اس کی وجہ سے موت کی دعا مانگتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے اچھا البتہ اگر کوئی عافیت والی ایمان پر سلامتی والی اور یا شہادت کی موت کی دعا مانگتے ہیں تو وہ ایک جدا باتیں اور وہ مانگنی بھی چاہیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ یہ دعا مانگتے تھے کہ اللہ مرزکنی شہادتن فی سبیلک وجعل موتی فی بلد حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم ایلاللہ ایلاللہ ایلاللہ اللہ ایلاللہ مجھے شہادت کی موت دے اور میرا جو موت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں دا ہو دا اور دعا ایسی قبول ہوئی کہ شہادت کی موت ہے ایم نماز میں ہیں نماز کے حالت کے اندر ان پر وہ وار ہوتا ہے اور پھر مدینے میں انہوں نے موت کی دعا مانگی تو اتنی دعا قبول ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ و علیہ وسلم کا پڑوس مل گیا حضور کے ساتھ ان کو دفن ہونے کو جگہ ملی ہے تو یہ دعا تو یعنی اچھی موت کی دعا مانگنا یہ بالکل مطلوب شرح ہے اور یہ مانگ سکتے ہیں لیکن اس طرح کی دعا کے پریشانیوں میں آئے اور اس سے تنگ آ کر ہو سکتا ہے آدمی کے یہ مصیبت میں رہنا پریشانی میں رہنا یہ بلکہ اس کے لیے کتنے گناہوں کا سفارا بنتے ہیں اچھا یہاں ایک بات ہے دعا ہم مانگتے ہی اس وقت جب پریشانی میں ہے اچھا دعا کے لیے حالانکہ ہر آدمی چاہتا ہے میری دعا قبول ہو ایسا ہی ہے ہماری دعا کی, قبولیت کی بات چل رہی جی تو دعا کب مانگتے ہیں پہلے ہم اپنے آپ پہ غور کریں میں آپ سب آ, ناظرین بھی کہ اس بات پر غور کریں ہم دعا مانگتے کب ہیں صحیح. عمومی طور پر آدمی جب پریشان ہوتا ہے دعا مانگتا ہے ٹھیک ہے جب وہ کوئی اور پریشانی میں زیادہ پریشانی ہوتی ہے تو پھر مسجد بھی پہنچتے ہیں امام صاحب سے بھی درخواست کرتے ہیں کسی بزرگ کے پاس بھی جاتے ہیں کسی مقدس جگہ پہ بھی جاتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں بالکل مانگنی چاہیے کرنی چاہیے کروانی چاہیے لیکن حدیث سے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جو شخص یہ پسند کرے کہ میری دعا پریشانیوں کے وقت قبول ہو تو اسے چاہیے جب وہ خوشحالی میں ہے اللہ سے دعا مانگتا اللہ رہے اللہ ہے۔ اللہ، سبحان یعنی اللہ عام طور پر صحت مند آدمی ہے وہ اپنی اس صحت پر بلکہ تو اس کی تو نعمت کا شکرانہ اس پر واجب ہو جائے کہ جو اللہ نے صحت دی ہوئی اس کا شکر ادا کیا شکر جائے ادا جب شکرانہ کرے گا تو وہ اللہ تعالی اس کی اپنی نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا اس کے اندر اور آدمی جب صحت والا ہے اس وقت دعا نہیں مانگتا جب نہیں مانگتا کاروبار اچھا چل رہا ہے دعا کو کر کیا ہوا ہوتا ہے جب کوئی کسی طرح کی آفت نہیں ہے دعا نہیں مانگی جاتی حالانکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے اس آدمی کی دعا جس کو کوئی حاجت نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں ہاں اللہ سبحان تو یہ انداز اگر اختیار کریں گے تو انشاءاللہ کئی پریشانیوں سے ہم انشاءاللہ اسی طرح مسجدوں میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ فرضوں کے بعد مختصر سی دعا ہوتی ہے اور لوگ اس میں شامل نہیں ہوتے فورن چلے جاتے ہیں ایسا نہ کریں ابھی آپ دوست ہیں اللہ نے آپ کو توفیق دی اپنے گھر کے اندر آنے کے لیے تو آپ اجتماعی طور پر دعا میں شامل ہوں ہو سکتا ہے کہ کسی کی دعا کے صدقے میں آپ کی دعا قبول ہو جائے اسی طرح جمعے کی اگر نماز کو دیکھا جائے تو نماز جمعہ کے بعد جو مختصر دعا کی جاتی ہے اس کے اندر بھی لوگ شرکت نہیں کرتے بعض لوگ جو ہے اٹھ کر جلدی چلے جاتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ اس مختصر کی سی دعا میں شامل ہوں اللہ تعالیٰ اس کے سمرات میں یوں ظاہر فرمائے کہ آپ کی مصیبت دور ہو جائے آپ کی نے جو مانگا ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دے نہ بھی صحیح تو یہ بھی ایک عبادت ہے ثواب آپ کو اس پر ملے گا آخرت میں وہ دعا جو ہے ذخیرہ ہو جائے گی اس وقت آپ اس دعا کے سمراج کو دیکھیں گے اس کے فوائد کو دیکھیں گے تو دعا کریں گے کاش کے دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہو ہوا ہوتی تو لہٰذا دعا, دعا فرائض کے بعد مانگے جانے والی نماز کے بعد جو مانگے جانے والی دعا ہے قبولیت کی گھڑیوں میں سے ایک گھڑی وہ ہے اچھا جب آدمی نے خاص نماز ادا کی اور وہ بھی فرائض اس نے ادا کیا اس کے بعد دعا مانگتے تو یہ ضرور اس کا معمول رکھنا چاہیے اور عموماً مختصراً دعا ہوتی ہے اور ایک آدھ منٹ کی دعا ہوتی ہے بہت ہی مختصراً ہوتی ہے دعا تو اس دعا کا بھی معمول ہو ایک تو اس لیے بھی کہ حادیثوں میں نماز کے بعد دعا مانگنے کے باقاعدہ ذکر بیان فرمایا گیا تو ان حدیث پر عمل ہوگا دوسرا یہ کہ دعا مانگتے وہ ٹائم اس کا عبادت کے اندر گزرے گا تیسرا یہ کہ آدمی جو بھی اپنی دعا ہے وہ دعا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارش میں کرے تو اس کی بہت زیادہ برکتیں ملیں گی ان ارشاد فرمائیں کہ خود اپنے لیے دعا کرنی چاہیے یا کسی اور سے دعا کروانا چاہیے اپنے لیے دعا ترک نہیں کرنی چاہیے اچھا دعا کے لیے اپنے لیے بھی بالکل دعا کریں اور قرآن مجید فرقان حمید میں جو دعا حضرت ابراہیم علی السلاۃ وسلام کی دعا ذکر ہے جی رب جالنی مقیمت سالاتی و من ذرتی رب بنا وقل رب بنا و فرلی ولی والدیا ولی مکمنی یوم سب سے پہلے اپنے لیے پھر انہوں نے اپنی ذرجت کے لیے جی اپنی اولادوں کے لیے پھر اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعا مانگی بھائی کے لیے بھی دعا مانگی اور پھر تمام مومنین کے لیے بھی دعا مانگی ٹھیک ہے تو دعا کا ایک انداز بھی یہ بیان کیا گیا اپنے لیے بھی دعا مانگے دوسروں سے بھی دعا مانگے ہاں جو آپ بات کر رہے ہیں تو عموماً لوگ کا ایک ذہن ہوتا ہے کہ کسی دوسرے سے دعا منگوائی جائے بلکہ بعض اوقات تو یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی جگہ کوئی مجمع ہے کوئی اجتماع ہے اس میں جاتے ہیں بطور خاص دعا کے لیے یہ جیسا آج ہی ہمارا دعوت اسلامی کا سنت و بھرا اجتماع جو ہند کے اندر کو پہنچا تو دعا کے اندر جو ہے وہ بکثرت لوگوں کے ایک رجحان ہوتا ہے ایسے اجتماع تو بالکل جہاں اللہ کے چالیس بندے مومن جمع ہوں وہاں اللہ کا کوئی ولی ہوتا ہے تو جہاں اتنے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہوں تو وہاں ضرور اللہ کے کوئی نہ کوئی ایسے بندے کہ جن کے میں سے اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرمائے مجھے ایک حکایت یاد آئی جی کہ حضرت موسا علیہ السلام ان سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس منہ سے دعا مانگو جس سے تم نے گناہ نہ کیا ہو اللہ اللہ اب وہ اللہ کی بارگاہ گزار ہوئے کہ وہ منہ کہاں سے لاؤں جس سے میں نے گناہ نہیں یہ نبی گناہ سے معصوم ہے جی بالکل یہ ہمارا ایمان ہے اور یہ ہمارا عقیدہ ہے یہاں یہ بات ہماری تعلیم تربیت کے لیے بالکل تو فرمایا گیا کہ کسی اور سے دعا کرواؤ کسی اور سے دعا کرواؤ کیونکہ وہ جس منہ سے دعا کرے گا اس منہ سے اس نے جو دعا کروا رہا ہے اس نے تو گناہ نہیں کیا ہوا اللہ تو اللہ یعنی اللہ اللہ کسی اور سے دعا کے لیے کہنا یہ بھی بالکل ٹھیک ہے جی اور کروانی چاہیے بلکہ حاجیوں کو تو بطور خاص سے یہ روایات میں کہ ان سے دعائیں مانگو ان سے دعا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عمرے کی اجازت مانگی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تو آپ نے یہی ارشاد فرمایا کہ اشرکنا فی دعا کا یاخیر ہمارے اللہ بھائی میں اپنی دعاؤں میں یاد رہے کیا اور کہ فرمایا کیا کہ ہمیں بھولنا نہیں تو آپ فرماتے ہیں یہ جو حضور کے لفظ دینا انہوں نے مجھے اتنا مزہ دیا لطف دیا اور بار بار یہ چیزیں یاد آنا کہ حضور ہمیں فرمانے ہمیں پھولنا نہیں ہمیں اپنی گاؤں میں شریک رکھنا شریک رکھنا تو رکھنا کسی سے دعا کے لیے کہنا یہ بھی بالکل ٹھیک ہے اور کہنا بھی چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنا عمل ترک نہیں کرنا چاہیے اچھا بات بات یہاں شکوہ ایک ہوتا شاید آپ کا بھی تجربہ ہوگا لوگ امام کو بھی کہیں گے یا کسی بزور کے پاس چلے گئے یا کسی مدارشی پہ چلے گئے دعا مانگی لیکن اس کے بعد پھر یہ کہیں کہ ہم نے تو یہ عمل کر کے بھی دعا مانگی پھر قبول نہیں ہوئی ہم نے یہ کیا تو بھی قبول نہیں ہوئی ہم نے وہاں کہا تھا تو بھی ہمارے ساتھ ایسا معاملہ نہیں آیا نہیں تو اس میں آدمی کو صبر کے ساتھ تھوڑا سا رہنا ہوگا ہو سکتا ہے بعض اوقات جو مانگ رہے ہیں وہی بہتر نہیں اس کے حق میں اس لیے اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں فرما رہا تو ان چیزوں کو بھی دیکھنا ہوگا اچھا یہ ارشاد فرمائے کہ دعا کے عربی میں ہی مانگی جائے یہ اپنی کسی بھی مادری زبان میں مانگی جا سکتی ہے بہت سا طریقہ دوست ہے دیکھیں دعا کے تو کچھ آداب ہیں جی دعا کے حوالے سے نا اس میں ایک بات تو یہ بھی ہے کہ جو تو دعائیں دعائیں معصورا ہیں کوشش کریں کہ دعائیں معصورا آدمی کو یاد ہو بالکل پرانے میں جو دعائیں ہیں احادیث طیبہ میں جو دعائیں ہیں اور دعا ایسی چیز یعنی ہم اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے انداز زندگی اور آپ کی مانگی ہوئی دعاؤں کو ہم اگر لے لیں جی دعا کے نام پہ پوری پوری کتابیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں آپ یہ <متحد> کتاب جو مکت المدینہ کی متبو ہے اور اعلی حضرت علیہ الرحمہ آپ کے والد گرامی کی جو کتاب اور جس پر اعلی حضرت کا حشیہ پورا جی فضائل دعا دعا. جی ہاں فضائل, <متحد> فضائل دعا کے نام سے نام سے یعنی پوری جس میں آدیث ہی عادیشیں اور دعا کے اوپر ہی عادی کیا دعا مانگے کس اعتبار سے کس انداز سے مانگے اس میں کچھ آداب بیان کیے گئے چوالیس یعنی فورٹی فور آداب دعا کے بیان کیے گئے اور ان میں سے متعدد بکثرت ایسے کہ جن کے ادھر باقاعدہ اعلی حضرت علیہ رحما نے پھر حادیثیں بھی نقل فرمائی کہ یہ ادب اس لیے کہ حدیث میں یہ بیان فرمایا گیا تو ان میں ایک بات یہ بھی ذکر فرمائی ادب کے اندر کہ دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے کہ آدمی جو مانگ رہا ہے اس کو سمجھے بھی کہ میں مانگا گیا ہوتا یوں ہے کہ عربی میں دعا مانگتے ہیں اور اس کا ترجمہ آ نہیں رہا ہوتا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے رب سے کیا مانگ رہے ہیں تو جو دعائیں ہیں اس کو جو دعائیں مصورا ہیں کوشش کریں گے ان کو آپ مانگتے ہیں ان کے ساتھ ان کا مفوم بھی یاد کرتے ان کو ترجمہ بھی یاد کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگ رہے ہیں دوسری بات یہ کہ جب آدمی جس کو دعا مانگے اب وہ چاہے اپنی کسی بھی زبان میں انگلش میں مانگتا ہے جس کو انگلش آتی ہے وہ انگلش پنجابی میں مانگے اپنی کسی بھی زبان کے اندر وہ دعا مانگے اور تاکہ یہ اس کو سمجھ بھی رہا ہے اور اللہ سے کیا مانگ رہا ہے اس کو وہ بات بھی فہم کے اندر ہے تو یہ بھی ایک ادب بیان کیا گیا اور دعا قبولیت کا سبب بیان کیا گیا کہ آدمی جو مانگتا ہے اس کو وہ پتہ بھی ہو کہ وہ کیا مانگ رہا ہے جی بالکل مفتی صاحب بعض لوگ مستجاب الدعوات ہوتے ہیں کون لوگ مستجاب الدعوات ہوتے ہیں اور مستجاب دعوت کیسے بنا جا سکتا ہے دیکھیں مستجاب کہتے ہیں کہ جس کی دعا قبول ہو بالکل اور یعنی جو دعا اللہ سے مانگے اس کی دعا قبول, قبول ہو جائے جائے اللہ تبارک و تعالی کے انبیاء کرام علیہ السلام پھر آگے ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پھر ہر امت کے اولیاء ان میں کئی ایسی تعداد کے حساب سے کہ جن کے بارے میں باقاعدہ شہرت بھی ہو جاتی تھی کہ یہ مستجاب دعویٰ جی ہے یعنی بعض تو ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا لیکن بعض ایسے جن کی بکثرت شہرت بھی ہو جاتی کہ یہ مستجاب ال جی ہیں یعنی ان کی دعا قبول بھی ہو جاتی جی بعض جی جی کی, کی ایسی شہرت بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ لوگوں پر واضح فرما دیتا ہے تو مستجاب دعویٰ اللہ والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں جو مانگتے گئے جن کے بارے میں حدیثوں میں یہ بیان فرمایا گیا کہ وہ اگر اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں کوئی سوال کریں حدیث قدسی میں یہ بیان کیا گیا کہ مستجاب الداب بننے کا ایک طریقہ کہ جس میں یہ ارشاد فرمایا جس نے میرے ولی سے دشمنی رکھی اس کے اللہ ساتھ اللہ خلاف میرا اعلانے جانگے فرائض سے بڑھ کر آدمی کسی چیز کے ذریعے میرا کور بحاصل نہیں کر سکتا پھر اس کے بعد نوافل کی کثرت کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بناتا ہے اب آگے حدیث تفصیل سے ہم اس کے آخری سے پر جاتے ہیں اس میں یہ ارشاد ہے یہ ہم سے سوال کریں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے میں اس کے سوال کو پورا کروں گا جو یہ مانگے گا تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو آدمی کو مستجاب الدعویٰ بنا دیتی ہیں اور ان میں یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے فرائض یہ تقدم ہیں سب سے پہلے ہیں اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو تر کرنا پھر اس کے ساتھ ساتھ نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا رہنا نیک اعمال کے ذریعے قرب الہی حاصل کرتا رہنا یہاں تک کہ اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لے تو یہ ایک مستجاب الدعویٰ ہونے کا ایک بہت بڑا ذریعہ اور سبب ایسا ہوتا ہے کہ جن میں فرائض پر عمل ہو اور حرام کاموں کو ترکیا ہوا ہو جی ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی انہوں, با با انہوں با نے حضور صلی اللہ علیہ ول وسلم کی بارگاہ میں عرض کی بلکہ خود, اچھا خود کہا میں چاہتا ہوں میں مستجاب بن جاؤں اچھا تو آپ مجھے جو ہے وہ اس کا کچھ ارشاد فرمائے جی آپ نے کیا ارشاد فرمایا کہ اپنی خوراک کو پاکیزہ کر لو تو مستع بن جائے اب یہ ہماری آن تعلیم آن؟ کے لیے جو کچھ یہاں پہ ارشاد فرمایا صحابہ کا مقام مرتبہ ہی بہت بلند اور اعلیٰ ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کئی چیزوں کے ایسے بھی سوالات کرتے تھے جس میں امت کے لیے بہت زیادہ آگے رہنمائی ہوتی ہے جی فرمایا اپنی خوراک کو پاکیزہ کر لو کہ جس جس جس یہ آدمی کو مستجاب الدعا بنا جائے اور ادھر دوسری حدیث میں واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ آدمی طویل سفر کرتا ہے لمبے لمبے سفر کرتا ہے یہاں تک کہ اتنے لمبے سفر کر کے جب پہنچتا ہے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر کے دعا کرتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی کہتا رہتا ہے اور حالت یہ ہے کہ اس آدمی کا کھانا حرام اس کا پینا حرام اس کی غذا حرام اور اس کی دعا جو ہے فن سجاب استجاب کا اس کی دعا کیسے قبول, کیسے قبول, ہو ہو؟ قبول ہوگی؟ تو یہ بہت بڑا دعا کی قبولیت میں یہ ایک بہت بڑا سبب اور مین عمل ہے کہ آدمی کی خوراک پاکیزہ ہو حلال طیب طاہر کمائی ہو اور وہی وہ کھاتا ہو کیونکہ جی جس جی کے بارے میں فرمایا اگر پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ ہو چالیس دن تک اس کی تو دعائیں قبول نہیں اللہ آتی اللہ ایک حسن. اور فرمایا جو حصہ حرام سے اگا پلتا ہے بڑا ہوتا ہے تو اس کی جو وہ جہنم کے لیے گئے تو خوراک کا بہت زیادہ اس میں تعلق آدمی کے حرام کاموں سے بچے اور جی پاکیزہ خوراک ہو تو انشاءاللہ یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو اس کے سبب سے قبول فرمائے گا جی مصیب صاحب ہمارے سلسلے کا وقت بالکل اختتام کی طرف ہے آخر میں یہ ارشاد فرما دیں کہ ایسے کون سے اسباب ہیں کہ جن کو اختیار کریں تو دعا کی قبولیت کچھ زیادہ ہونے کی امید ہے ان اسباب کے بارے میں تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں اور ساتھ ہی ساتھ دعا میں وسیلہ دینا اس کے حوالے سے ارشاد فرمائیں دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ایک سبب وسیلہ دینا بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی مقدس مقام کا پرانے مجید میں ہونالی کا داغا کری ربہ ربا حضرت زکر علیہ اسلام کی دعا کو بطور خاص ذکر فرمایا گیا کہ محراب مریم میں انہوں نے دعا, دعا, دعا مانگی نبی کریم صلی اللہ و علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگنا یہ خود حدیث طیبہ میں اس کا ذکر ہے حضرت آدم علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ و علیہ وسلم کے بظاہر دنیا میں آنے سے پہلے ہی آپ نے حضور کے نام سے وسیلہ کر کے دعا مانگی اور وہ دعا قبول ہوئی الحمدلوب. اور یہ تو وسیلہ بالکل کسی مقدس مقام کا یا مقدس ہستی کا یا اپنے کسی نیک عمل کا بھی وسیلہ اللہ کی بارگاہ پیش کرنا اور اس کے اوپر واضح طور پر پوری حادیث مبارکہ ہیں کہ جو قبول ہوتی ہیں یعنی ان کے وجہ سے اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے دوسری سال یہ ہے کہ کیا اسباب کیا جائیں کچھ اسباب علماء کرام نے ایسے لکھے ہیں کہ دعا کے آداب و احترام بجا لایا وہ دعا کے آداب احترام یہ ہے کہ آدمی جب دعا مانگے تو پوری کی پوری توجہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف اس طرح کرے کہ اس کا دل کسی اور طرف مشغول نہ ہو دل مشغول نہ ہو ہم کئی چیزیں ایسی طرح کر دیتے ہیں آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے اگر کوئی مقدس جگہ پہ, پہ پہنچا ہے تو جہاں بھی دعا مانگنی ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے موبائل لگال کے نا وہ, وہ یا تو لائیو ہونے کی کوشش کرے گا یا تو اس میں جو ہے وہ دوسرا جو ہے وہ ان کاموں میں تصویروں میں مصروف ہو جائے گا جی یعنی اس کا دل ہی دوسرے کاموں میں مشغول ہو گیا تو وہ دعا کی جو ہے وہ نورانیت سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے کیونکہ قلب شاگل والے کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا جس کا دل کہیں اور بھٹکتا ہو یہ نماز کے لیے ارشاد فرمایا ہے کہ نماز میں آدمی جب ادھر توجہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود بندے سے ارشاد فرماتا ہے کہ ہم, ہم سے بہتر کون ہے جس کی طرح تیری توجہ جا رہی ہے, ہے تو پھر پہلی دفعہ دوسری دفعہ تیسری دفعہ دفع بھی اگر وہ نہیں کرتا تو اللہ تعالی کی رحمت بھی سے منہ پھیر لیتی ہے تو دعا کے اندر بھی جب وہ آدمی پوری توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگے دعا سے پہلے کچھ صدقہ کر دے اپنے ماں باپ سے دعا کرایا کریں دعا کریں بڑے احترام ادب کے ساتھ بیٹھیں اور اس انکساری الفاظ سے ظاہر ہو دعا کے اندر یہ بھی ایک بہت چیز ہے کہ آدمی اپنے آپ کو آجز بندہ مسکین بندہ اللہ کی بارگاہ میں یہ ظاہر کر کے یعنی اس انکساری کے ساتھ دعا مانگے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور آزاد سے بھی اس کا خوشو و ظاہر ہو اس انداز سے وہ دعا مانگے اور جو دعا مانگے یقینی کیفیت کے ساتھ دعا مانگے شک اور تردد میں پڑ کے دعا نہ مانگے تو اس طرح کے کئی اور آدابیں ان کو بچا لائیں گے تو انشاءاللہ اللہ بہت سے اس کے فوائد حاصل ہوں گے جی مدنی سلم کے ناظرین بہت ہی پیارے مدنی فل مفتی صاحب نے ہمیں دیے بہت اچھی گفتگو ہی اللہ تعالی آج کے ہمارے سلسلے کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو محض اللہ رب العزت اپنی رحمت کامیرہ سے اس کو معاف فرمائے اور ہمارے لیے ذریعۂ نجات بنائے میں آخر میں آپ کو ایک بہت ہی پیاری دعوت دیتا جاؤں گا اور اس پر امید ہے کہ آپ لوگ عمل بھی کریں گے اپنا مکتبت المدینہ کی کتاب ہے فضائل وقتاََ فوقتاً ہمارے سلسلے کے دوران اس کا تذکرہ بھی ہوتا رہا چند ہی روپوں کی یہ کتاب ہے چند ہی صفات پر مشتمل ہے آپ اس کو مکتبت المدینہ سے ہدیت طلب کیجئے مکتبت المدینہ سے خرید لیں یا پھر دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں فری میں ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے آپ اس کو پی ڈی ایف پڑھ لیں اور پھر آپ دیکھیں کہ دعا کے آداب کیا ہیں موانع ایجابت کون کون سے ہیں اسباب ایجابت کون کون سے ہیں کن اسباب کی وجہ سے کن افعال کی وجہ سے دعا قبول ہوتی ہے کس وجہ سے قبول نہیں ہوتی اور کن چیزوں کی دعا مانگنا منع ہے کون سے کاموں کی دعا کرنی چاہیے مزید دعا کو کس طرح ہم زود اثر بنا سکتے ہیں مستجاب الدعوات کیسے بنا جا سکتا ہے بہت ہی پیاری یہ کتاب ہے اس دعا کو اس کتاب کو ضرور حاصل کریں اور مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ اگلے اتوار جب ہمارا سلسلہ ہو تو آپ کے کچھ کالز ایسی آ جائیں کہ ہم نے اس کتاب کو خرید لیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ایسا ہو جائے کہ آپ ہدف بھی عطا فرما دیں کہ اتنے دنوں میں ہم اس کو پڑھ لیں گے آپ چھبیس منٹ نکالیں روزانہ چھبیس منٹ اس کتاب کا مطالعہ کریں انشاءاللہ بہت زیادہ آپ کو فائدہ حاصل ہوگا اور اسی طرح دعوت اسلامی کی جو اپنا مدنی چینل کی جو فیڈ بیک کا میل ایڈریس ہے اس پر بھی آپ اپنے تاثرات اور اسی طرح اس کی نیتوں کا اظہار کر سکتے ہیں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے اور ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے آمین بجاہ نبی صلی صل اللہ, صل اللہ, صل اللہ, صل اللہ تعالی